پندرہ دنوں سے میں نے کوئی درد آپ لوگوں کے سامنے نہیں دیا اس کی وجہ یہ تھی کہ میری طبیعت کچھ ناساس تھی اب الحمد للہ اللہ, اللہ اللہ کا لاکھ شکر احسان ہے کہ صحت اور آفیت میں اللہ رب العالمی رکھا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العامین سب کی حفاظ فرمائے اور سب کو اللہ رب العامن اپنی عافیت میں رکھے عامر رب العالمین آج اللہ کے کیسور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری وصیتوں کے بیان کرنے کا دن ہے اس لیے آج کے درس میں اللہ کے کیسور صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ اہم وصیتیں جو آپ نے ایک صحابی معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو فرمائی تھیں وہ میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں ایئے پہلے حدیث پڑھتے ہیں ان معاذی بن جبلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قلت یا رسول اللہ اوسنی فقال علیکہ بتقو اللہ ماستطاعت واذکر اللہ عندہ كل حجر وشجر وما عملت من سوئن فاحدث للہ فیہ توبہ یا فاحدث للہ فیہ توبہ السر بسر والعلانیت بالعلانیہ یہ تبرانی اور مسند احمد کی حدیث ہے امام علامیہ رحمتہ اللہ علیہ نے صحیحہ کے اندر اسے حسن قرار دیا ہے اس کے تمام طرق کی بنا پر اس حدیث کر بات کرنے والے معاد بن جبل ہیں رضی اللہ عتعنہ بڑے مشہور صحابی ہیں 18 سال کی عمر میں انہوں نے اسلام قبول کیا انصاری صحابی ہیں قبیلِ خضرت سے ان کا تعلق تھا اور اس امت میں سب سے زیادہ حلال و حرام کے جاننے والے تھے اور اللہ کیسور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ان کے تعلق سے کہ چار لوگوں سے قرآن کا علم حاصل کرو قرآن پڑھنا سیکھو ان میں نے فرمایا معاذ بن جبل اور اس سے سالی مولا اب مولا حذیفہ اوبے بن کعب یعنی چار لوگوں کے بارے میں ہمارے ابین فرمائے کہ ان سے قرآن کا علم حاصل کرو ان میں عبداللہ بن مسور رضی اللّہ تعالیٰ بھی ہیں تو بڑے عظیم صحابی ہیں حضرت معاذ بن جبر رضی اللہ تعالیٰ عہوں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا تو آپ نے ان کو مکے کا قاضی اور گورنر بنایا اور پھر بعد میں یمن کا گورنر اور قاضی بنا کر کے آپ نے یمن انہیں مبوس کیا اور برے فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دور خلافت میں ملک شام کا انہیں گورنر بنایا عامل بنایا اور سن اٹھارہ ہجری میں تعاون امواس میں انہیں شہادت ملی اور اس طریقے سے ان کی وفات ہو گئی پینتیس سال ان کی عمر تھی جوان ہی میں ان کی وفات ہو گئی اور عمر رضی اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ مشورہ لیا کرتے تھے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو اس حدیث کے راوی ہیں کہتے ہیں کہ میں نے کہا لا کے سور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وصیت کیجیے تو آپ نے ان کو تین باتوں کی حصیت فرمائی علیہ کے بے تقوال میں استطاعت جتنی تجھ میں طاقت ہے استطاعت ہے اتنی اللہ تعالیٰ سے اتنا اللہ تعالیٰ سے ڈرو اللہ کا تقوا اختیار کرو بڑی اہم نصیحت ہے یہ تقوا کی اللہ رب العالمین نے ہر قوم کو ہر امت کو تقوا کی وصیت فرمائی تقوا ہے کیا اس کی تعریف بار بار آپ لوگوں کے سامنے کی جا, جا چکی ہے خلاصۂ کلام یہ ہے کہ تقوی کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے اور اللہ تب العالمین کے عذاب و عقاب کے درمیان آل بنا لے دیوار بنا لے اسی کا نام تقوی ہے ایسی آڑ ایسی دیوار جو اسے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچا سکے اور وہ کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے اللہ کے حکم پر عمل کرنا ہے اللہ نے جن چیزوں سے دوری اختیار کرنے کا حکم دیا ان سے دوری اختیار کرنا ہے یہی تقوی ہے اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑ لینا اور اللہ رب العالمین کے دین میں توحید بنیاد ہے اساس ہے شرک سے بچنا دوری اختیار کرنا یہ ضروری ہے توحید اپنائے بغیر خالص توحید اور شرک سے دوری اختیار کے بغیر کوئی بندہ متقی نہیں ہو سکتا تقوا کے لیے توحید یہ اساس اور بنیاد ہے تو بھی فرماتے ہیں کہ استطاعت بھر اللہ تعالیٰ سے ڈرو تخوا اختیار کرو ظاہر بات ہے کوئی اللہ رب کا حق ادا نہیں کر سکتا عبادت کا نہ اللہ رب الامین کا ذکر انسان ذکر کا حق ادا کر سکتا ہے نہ اللہ رب کا مکمل شکر ادا کر سکتا ہے نہ اللہ رب العالمین کا انسان مکمل طور پر عبادت کر سکتا ہے اس لیے انسان استعمت اس بھر جتنی اللہ تعالیٰ اسے توفیق دے اللہ رب الامین کا تخوا اس کے دل کے اندر ہونا چاہیے اللہ نے فرمایا کہ فتح اللہ میں ستاحتم بھر اللہ رب بلامن سے ڈرو کیونکہ استعد اس ہی بھر مطلوب ہے ہم سے اس سے زیادہ مطلوب نہیں ہے کیونکہ دین آسان اللہ مہربان اور رحم دل ہے اس لیے بہت ساری چیزیں آپ دیکھیں گے کہ اسلام کے اندر آسانیوں کی بنا پر وہ چیزیں معاف کر دی گئیں کیونکہ انسان کمزور ہے اور ان تمام چیزوں کو کر نہیں سکتا تو استعت بھر اللہ رب کا تقوہ اختیار کرنا ہے لیکن استعت کا مطلب یہ نہیں کہ انسان ناجائز بہانہ بنا کر کے اللہ تعالیٰ سے نہ ڈرے کہ مجھے اس کی استات نہیں ہے ایسا نہیں ہے اللہ نبرعالمین نے دین ہی ایسا دیا ہے جو انسان کی استطاعت میں ہے ایسا دین نہیں ہے جس میں جس پر انسان عمل نہ کر سکے جو سابقہ قوموں میں سختیات تھیں ان تمام سختیوں کو اللہ رب العامن ختم کر دیا آسان دین دیا اللہ رب العالمین نے تو جو بھی دین کے اندر ہے اس پر عمل کرنا آسان ہے یہ یعنی انسان کہہ کر کے کہ بہت زیادہ ہے بہت سخت ہے ہم عمل نہیں کر سکتے یہ غلط ہے اس کا کہنا کیونکہ اللہ رب العالمین نے اتنا ہی دین کے اندر رکھا ہے جس پر ایک انسان عمل کر سکتا ہے اللہ عدل الصاف والہ مہربان اور رحمدن ہے تو اللہ تعالیٰ فرما اللہ کے سرو فرماتے ہیں کہ علیہ کے بے اللہ میں طاقت بھر قدرت جتنی تجھ میں طاقت ہے اتنی اللہ تعالیٰ سے ڈرو دوسری وسیع تمام بین فرمائی وزق اللہ ان دقل حجر و شجر ہر حال میں اللہ رب العالمین کا ذکر کرو اللہ کو یاد کرو حجر اور سجر سے کیا مراد ہے بعض علماء نے کہا کہ حجر سے مراد سفر ہے اور سجر سے مراد حاضر ہے یعنی سفر میں رہو تو بھی گھر میں رہو تو بھی بعض علماء کہتے ہیں کہ حجر سے مراد تنگی ہے اور سجر سے مراد آسودگی اور خوشحالی ہے یعنی تنگی میں بھی اور خوشحالی میں بھی ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرو جبکہ صحیح بات یہ ہے کہ یہ معنی عام ہے اور اس کے اندر ہر وقت اور ہر حال داخل ہے یعنی ہمیشہ انسان اللہ البراہن کا ذکر کرے اللہ البرہنوں کو یاد کرے سفر میں رہے تو بھی گھر میں ہے تو بھی خلوت میں ہے تو بھی جلوت میں ہے تو بھی تنگی میں ہے تو بھی خوشحالی میں ہے آسودگی میں ہے تو بھی ہمیشہ انسان اللہ ابامین کا ذکر کرے اللہ البامن کا ارشاد ہے اللہ دین قیام و البین جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے ہونے کی حالت میں بیٹھنے کی حالت میں اپنے پہلو کے بل یعنی اللہ کا ذکر کرنے کے لیے ہر وقت اللہ تعالیٰ کا انسان ذکر کر سکتا ہے انسان بستر پر ہے تو بھی انسان سفر میں ہے گاڑی چلا رہا ہے یا اس طریقے سے انسان ڈیوٹی کر رہا ہے تو ہمیشہ انسان اللہ تعالیٰ کا ذکر کر سکتا ہے جی اللہ کے سر کا دس اللہ اضاء الحسان کا فی ذکر اللہ اللہ کے ذکر میں انسان کی زبان کیا ہو ہمیشہ تر تازہ ہونی چاہیے اللہ کا ذکر انسان کو ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے کیونکہ ہمیشہ انسان کے ساتھ اللہ کی نعمتیں ہیں تو اللہ کو ہمیشہ انسان کو یاد بھی رکھنا چاہیے کبھی اسے نہیں بھولنا چاہیے جی اللہ کا فرمانا ہے اللہ ذکر اللہ اکبر اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت بڑا ہے تو جتنا زیادہ انسان اللہ کا ذکر کرے گا اتنا ہی زیادہ انسان کو کامیابی ملے گی اتنا ہی زیادہ اللہ اربام اسے خوش ہوگا اللہ کی رضامندی اسے ملے گی تو ذکر کرنا یہ بہت بڑی عبادت اور بہت بڑی فضیلت ہے ذکر کیا ہے ذکر وہ ہے جو و سننے سے ثابت ہے ذکر وہ نہیں ہے جو کچھ لوگوں نے ایجاد کر رکھا ہے اپنی طرف سے کچھ لوگ ہو ہو پڑھیں گے آپ دیکھیں گے صوفیہ کو کچھ لوگ صرف کہیں گے اللہ اللہ کچھ کہیں گے صرف اللہ لا لا الہ الا اللہ الا الگ پڑھیں گے یہ سب ذکر نہیں ہے اللہ کے سرو کے دیش ذکر لا الہ الا اللہ سب سے افضل ذکر کیا لا الہ الا اللہ کہنا ہے تو یہ سب سے افضل ذکر ہے مکمل اللہ الا اللہ یہ افضل ذکر ہے تو ذکر وہی ہے جس کا ثبوت کتاب و سنت سے ہے انسان اپنی طرف سے نہیں نہیں ذکر نہیں کر سکتا جی اور ذکر دو طرح کا ہوتا ہے ایک عام ذکر ہے عام ذکر ہے کہ انسان ہمیشہ اللہ کو یاد کر اپنی زبان میں جس طریقے اسم اللہ کی حمد بیان کرے اس کی بڑائی بیان کرے اس کی تعریف کرے یہ اللہ کا ذکر ہے اور کچھ ازکار مخصوص ہیں جو اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں انسان ان ازکار کو پڑھے اور طریقے سے ان کا ورد کریں تو یہ ذکر جو ہے یہ جو مخصوص ہیں اس میں کمی بیشی کرنا یہ قطان انسان کے لیے صحیح نہیں ہے آج بہت سارے لوگوں نے مختلف قسم کے درود مختلف قسم کے ذکر اور مختلف قسم کی دعائیں جو شرکیاں ہیں مدعت و خرافات و مشتمل ہے لوگوں نے یاد کر رکھی ہیں کہ یہ قتان صحیح نہیں ہے یہ ذکر توقیفی ہے یعنی اللہ رب العامین کی طرف سے اور وہی میں جو کچھ بتایا گیا وہی ذکر ہے انسان کا اپنی طرف سے اضافہ کرنا اپنی طرف سے زیادتی کرنا یہ قطع انسان کے لیے صحیح نہیں تو وزق اللہ ان دکل حجین و شجر ہمیشہ ہر حال میں اللہ ابامین کا ذکر کرو اور تیسری وصیت ہمارے امی نے فرمائی کہ وہ ما امل تمنس فحدس لاہ فی جب تم سے کوئی برائی ہو جائے تو فوراً توبہ کر لو انتظار نہ کرو کل کا کسی نے نہیں دیکھا ہے. جی تو فوراً انسان توبہ کر لے توبہ ہے کیا توبہ صرف اس بات کا نام نہیں کہ میں نے توبہ کر لیا توبہ کی کچھ شروط ہیں جب وہ شرطیں پائی جاتی ہیں تب توبہ کا فائدہ ہوتا ہے کیا شرطیں ہیں پہلی شرط یہ کہ انسان اخلاص کے ساتھ توبہ کرے مخلص اور یا کے طور پر نہ ہو نمبر دو گناہ کو فوراً چھوڑ دینا انسان گناہ کو فوراً چھوڑ دے نمبر تین اسے ندامت ہو اس گناہ پر جس نے گناہ کیا یا جب تک اس نے اللہ کی نیکی نہیں کی اس پر اسے ندامت ہو چوتھی چیز یہ ہے کہ اسے عزم ہو کہ دوبارہ گناہ نہیں کرے گا اور پانچویں چیز یہ ہے کہ وقت پر توبہ کرنا توحبے کا وقت ہے گڑ سے پہلے جاکنی سے پہلے تو اس میں انسان توبہ کرے تو یہ چار پانچ شرطیں ہیں توبہ کی اور چھٹی شرط یہ ہے کہ اگر اس کا تعلق بندوں سے ہے تو اس کے حق کو واپس کر دینا دنیا میں تلافی کر معافی کروا لینا تو یہ بھی ضروری ہے کیونکہ بندے کا حق اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا جب تک خود بندہ نہیں معاف کرے گا وہ حق معاف نہیں ہوگا تو یہ بھی ضروری انسان کے لیے تو یہ توبہ کہلاتا ہے توبہ یہ نہیں کہ کان پکڑ کر کے انسان اٹھ بیٹھ جائے یا میں توبہ کرتا ہوں نہیں توبہ کا مطلب یہ ہے کہ انسان گناہ کو چھوڑ دے اسے عزم ہو کہ دوبارہ گناہ نہیں کرے گا اور اگر ہو جائے تو فوراً توبہ کر لے اسے ندامت ہو اسے افسوس ہو کہ مجھ سے گناہ ہو گیا مجھ سے گرائی ہو گئی فوراً توبہ کرے وہ توبہ کا مطلب اللہ کی طرف رجوع کرنا اللہ کے جناب میں اس کے دربار میں آنا اور اپنی پشامانی اور ندامت کرنا اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہ کی مغفرت کروانا یہ توبہ کہلاتا ہے یہ توبہ تو ہمارے بھی ہیں جب تم سے گناہ ہو جائے فوراً توبہ کر لو انتظار نہ کرو کہ ہم ایک دن کے بعد کریں گے ابھی تمہاری جوانی ہے بعد میں کر لیں گے ابھی کر لیتے ہیں اور بعد میں ہم توبہ کر لیں گے ایسا نہیں ہے کل کسی نے دیکھا ہے ایک منٹ کے بعد کیا ہو جائے گا کوئی نہیں جانتا ہے. اس لیے جب انسان سے گناہ ہو جائے فوراً انسان توبہ کر لے بڑے گناہوں کی مفرت کے لیے توبہ ضروری ہے اور اگر چھوٹے گناہ ہیں تو اللہ حربامن مہربان رحم دل ہے کہ وہ بہت سارے ایسے اعمال رکھا ہے جس کی وجہ سے انسان کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے وضو کرنے سے نماز پڑھنے سے جمعہ پڑھنے سے نیک امال کرنے سے عمرہ کرنے سے حج کرنے سے انسان کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے لیکن بڑے گناہوں کی مغفرت کے لیے توبہ شرط ہے توبہ ضروری ہے انسان جب بڑا گناہ اس سے ہو جائے تو جب تک توبہ نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ اسے معاف نہیں کرے گا بڑے گناہوں کی مغفرت کے لیے توبہ ضروری ہے جی ہاں ہاں آخرت میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر دے شرک کے علاوہ اور اس انسان کو جنت میں داخل کر دے لیکن شرک کے لیے توبہ ضروری ہے مفرت کے لیے بغیر توبہ کہ اللہ تعالیٰ اسے معاف نہیں کرے گا اس کی مغفرت نہیں ہوگی شرک کرنے والوں پر اللہ رب الام نے جنت حرام کر دیا ہے تو اگر کوئی بغیر توبہ کیے مر گیا شرک کرنے والا تو اس کی مفرت نہیں ہوگی ہاں اگر شرک کے علاوہ کوئی گناہ ہے بندوں سے متعلق نہیں ہے دیگر بڑے گناہ ہیں تو اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تحت اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر دے اور چاہے تو معاف نہ کرے جہنم میں داخل کرے لیکن اگر اس نے شرک نہیں کیا ہے تو اس گناہ کی سزا ملنے کے بعد اسے جنت میں اللہ تعالیٰ لے کر کے آئے گا جی تو اس طریقے سے بڑے گناہ میں جو سب سے بڑا گناہ شرک ہے اس کی معافی کے لیے توبہ ضروری ہے شرط ہے اس کے بغیر اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا لیکن دیگر گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا لیکن یہ جان کر کے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا بڑے گناہ کرے انسان یہ جرات ہے جسارت ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی شان میں بہت بڑی مستاخی ہے لہذا اس سے بھی انسان کو دوری اختیار کرنا چاہیے تمہارے نبی فرماتے ہیں کہ جب تم سے کوئی گناہ برائی ہو جائے توبہ کر لو اصر رو اگر پوشیدہ برائی ہوئی ہے خلوت میں ہوئی ہے تو خلوت میں توبہ کر لو اور اگر تو بال اور اگر علانیہ طور پر گناہ ہوا تو علانیہ طور پر توبہ کرو مطلب یہ ہے کہ اگر انسان تنہائی میں اسے خلوت میں گناہ ہو جائے تو اللہ تعالی سے توبہ کر لے خلوت ہی میں گناہ پر پردہ ہی پڑا رہنے دے ایسا نہ کرے کہ لوگوں کے سامنے جائے اور کہے کہ میں نے رات کی تنہائی میں فلاں گناہ کیا تب میں توبہ کرتا ہوں نہیں ایسا کہنا بالکل صحیح نہیں ہے جب تنہائی میں گناہ ہوا تو تنہائی میں اللہ تعالیٰ سے توبہ کروں لوگوں کے سامنے جا کر اس کو بیان کرنا اس گناہ کی طرف لوگوں کو دعوت دینا یہ دین داری اور تقوع نہیں ہے کہ انسان تنہائی میں جو گناہ ہو جائے اسے لوگوں کے سامنے آ کر کے بیان کرے کہ میں نے کل رات فلاں جگہ جا کر کے شراب پیتی ہے میں توبہ کرتا یہ بالکل صحیح نہیں ہے دین نہیں ہے اللہ نے پردہ ڈال دیا آپ بھی ڈال دیں توبہ کر لے اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا جی لیکن اگر اعلانیہ طور پر گناہ ہوا ہے تو ظاہر بات ہے اعلانیہ طور پر انسان توبہ کرے اس کا بڑا فائدہ تو یہ ہوگا کہ اسرے کا گناہ اگر جو کوئی کرتا ہوگا تو اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ خوف پیدا ہوگا وہ بھی توبہ کرے گا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جس آدمی کے سامنے گناہ ہوا ظاہر بات ہے اس کے دل کے اندر وہ بات ہے کہ آپ نے گناہ کیا ہے لہذا اگر اس کے سامنے توبہ کریں گے تو وہ جو بدگمانی وہ ختم ہو جائے گی اور وہ اس کو بھی توبہ کرنے کی توفیق انشاءاللہ اللہ اللہ کی طرف سے ملے گی اور اس طریقے سے وہ یعنی اس کے دل کے اندر جو گناہ کرنے کی وجہ سے جو چیز آ گئی تھی وہ چیز ختم ہو جائے گی کہ انسان نے توبہ کر لیا لہذا اگر اعلانیہ طور پر کسی سے غلطی ہو گناہ ہو تو جس کے سامنے گناہ ہوا اس کے سامنے انسان توبہ کرے تاکہ اس کو بھی احساس ہو اور وہ بھی گناہ سے توبہ کرے اور اسے معلوم ہو کہ ہاں انہوں نے توبہ کر لیا اور اس طریقے سے پھر وہ ان سے بعد میں آر نہ دلائے کہ آپ نے میرے سامنے گناہ کیا تھا نہیں توبہ کر لیا توبہ کرنے سے اللہ تعالیٰ گناہ کو معاف کر دیتا تو اگر اعلانیہ طور پر گناہ ہوا ہو تو انسان اعلانیہ طور پر جا کر کے کیا کرے ان کے سامنے توبہ کرے تاکہ دوسروں کو بھی توبہ کی توفیق ہو اور پھر دوسرے بھی گناہ کو چھوڑے اور ساتھ ہی ساتھ اس آدمی کا جو کی عزت پر جو دھبہ پڑ گیا تھا وہ بھی ختم ہو جائے اس لیے جس کے سامنے گناہ ہو انسان خالص اللہ کے لیے اس کے سامنے توبہ کرے تاکہ اس کے اندر بھی اس گناہ سے یا کوئی بھی گناہ جو کرتا ہو اسے بعض رہنے کا اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ خوف پیدا ہو تو ماں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین باتوں کی اسے فرمائی معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰوں کی کو پہلی اللہ تعالیٰ کا تھکا اختیار کرنے کی وصیت تھی اور دوسرا یہ تھا کہ ہمیشہ اللہ کا ذکر کرو اور تیسری یہ چیز تھی کہ اگر غلطی ہو جائے گناہ ہو جائے فوراً توبہ کر لو اور اگر یہ گناہ تنہائی میں ہوا ہے تنہائی میں توبہ کرو اور اگر یہ اعلانیہ طور پر ہوا ہے گناہ تو اعلانیہ طور پر انسان توبہ کرے اللہ تعالیٰ سب کے اللہ ربرآمین ہمیں ان وصیتوں پر عمل کرنے کی توفیق جامین جزاکم اللہ خیر آج کے لیے اتنا کافی ہے انشاءاللہ اللہ پھر آگے کے دنوں میں اپنے درس کو ان ہم جائیں رکھیں گے اللہ اقبام ہم سب کو توفیق دے کہنے زیادہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے ہم جاکی خیر والسلام علیکم و اللہ وبرکاتہ